آج کے سبق میں آپ سورت الفلق کی مشق کر رہے ہیں آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ, الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل, قل, قل, قل قوف پر پڑیں گے لام باری کل اوضو اوضو بے اب چونکہ یہاں آیت ختم ہو رہی ہے لہذا قف ساکن ہو جائے گا بے ربلا فولا فو یہاں قف پر ہوگا لام باریک آئند پیشوا مدا ہے بیروربی راہ کے اوپر زبر ہے اس کو پر پڑیں گے الفالقی خوف روف میں سے ہے اور حروف قلقلہ میں سے بھی ہے جب اس پر وقف کریں گے قوف ساکن ہوگا تو اس کی صفت قلقلہ ادا ہوگی الفلا کو اس صورت کے اندر حروف قلقلہ کی مشق ہے لہذا اچھی طرح اس کو پڑھیے گا کل آوزو بیل فلا کو شر اب راہ باریک ہوگا لیکن یہاں یاد رکھیے کہ نون ساکن من نون ساکن تنوین کے قاعدہ آپ جانتے ہیں بعد میں شین ہے جو حروف اخفہ میں سے ہے لہذا نون پر اخفا ہوگا اور ایک الف کے برابر آواز یہاں گی شرری راہ باریک ہوگا میں خوانا خوف ہوگا خوف بھی لیکن آئے ختم ہوتی ہے قف ساکن ہو جائے گا اور پھر اس کی صفتیں قلقلہ ادا کریں گے مین شر ما خلقو مین شر ما خلقو و مین شر و مین شر, شر, شر, شر یہاں بھی نون پر اسی طرح اخفا کریں گے شر اراباریک ہوگا نیچے زیف ہے و مین شر و مین غوثقن اذا غوثقن اذا غوثقن قوف کی نیچے دو زیر تنمین ہے یعنی نون کی آواز نکلتی ہے اب اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ بشکل علیف آ گیا لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا یعنی خوف کی تنمین کا نون ظاہر کر کے پڑیں گے اذا وا قف پر ہوگا لیکن جہاں وقت کریں گے آیت ختم ہوتی با ساکن ہو جائے گا اب باد حروف قلقلہ میں سے ہے اس کی صفت قلقلہ ادا کریں گے اذا وقب وقب وقب اب اگر آپ ملانا چاہیں ان سب آیتوں میں تو یہاں جو آخری حرف ہم نے ساکن کیا ہے ان کی حرکت کو پڑھ کر آگے ملائیں گے جیسے واقع اس طریقے سے آپ آیتوں کو ملا بھی سکتے ہیں لیکن سانس اور آواز درمیان میں نہ توڑیں اس کی وجہ بہتر ہے کہ آیت کے سرے پر سانس اور آواز توڑ کر وقف کر لیا جائے وفا ساتی وَمِن یہاں اقفا ہوگا شرین اوا باریک ہوگا نیچے زیر ہے اب نون مشدد ہے یہاں نون پر گن نہ ہوگا ساتھی دوبارہ پڑھیے شبش فی شاباش کو دی یت ختم ہو رہی ہے دال ساکن کر دیں گے دال کی صفت قلقلہ ادا ہوگی فیل فی فی ہوگا دال باری فیل او قدر یہاں نون کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے لہذا یہاں اخفا ہوگا مری اور راہ باریک بھی پڑیں گے اس لیے کے نیچے زیر ہے حسد دن یہاں دو زیر تنمین ہے نون کی آواز پیدا ہوتی ہے آگے حمزہ بشکل علیف ہے جو کہ حروف خلقی میں سے ہے لہذا یہاں اظہار ہوگا نون کا اذا حسد دال ساکن ہو جائے گی آج ختم ہوتی ہے تو دال کی صفت قلقلہ حسد کر کے پڑیں گے اذا حسد اذا حسد اذا حسد اب اس کی تلاوت سب سے پہلے سجاد. آپ پہلی دو آیتوں کی تلاوت کیجیے شاباش من شر ما خلق آگے پڑھیں محبوب آپ شاباش اور آج پڑھیے محمود اس آخری آت کی تلاوت آپ کریں وَمِن